صورت الفجر آیت نمبر ایک تا تین حج کے اعمال ذیل حجا کے ابتدائی دس دنوں میں ادا ہوتے ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک لیال ان عشر سے مراد بھی ذیلحجا کے ابتدائی دس دن ہیں اسی طرح بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وشفعی سے مراد یوم النحر اور ولوطر سے مراد یوم عرفہ ہے گویا اللہ تعالی دس جنوں کی عظمت بتانے کے بعد خصوصی طور پر ان میں سے دو دن یوم نہر اور یوم عرفہ کی مزید تاکید کے لیے قسم کھا رہے ہیں